بسم اللہ رب العالمین وصلاة والسلام السلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالک و اصحابکا یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالک و اصحابکا یا نور اللہ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین سلسلہ ہے نغماتِ رضا اور سبحان اللہ اس سلسلے میں امام عشق محبت مجدد دین و ملت ف میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بڑے ہی مشہور و معروف ناتیہ دیوان ہدائی کے بخشش یعنی ایسا دیوان جو مہکتے ہوئے گلشن کی مانند ہے اسی گلشن کے مہکتے ہوئے پھولوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جی ہاں آج جس کلام کو ہم نے سننا ہے سمجھنا ہے اس کو محسوس کرنا ہے اس کلام کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تذکرہ مدینہ بڑے نرالے انداز میں ہے زائرین کی گویا تربیت فرمائی گئی ہے اگر آپ حرمین طیبین جا رہے ہیں بالخصوص مدینہ منورہ کی حاضری ہے یا جانے کا شوق رکھتے ہیں یہ کلام انشاءاللہ ایک نئی طرز میں ایک نئے انداز میں ایک انوکھے انداز میں ہماری تربیت کرے گا کہ وہاں کیسے دن گزارنے ہیں کس طرح نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے اس کلام کا پہلا شیر ہے زائروں پا ادب رکھو ہوس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو پہلے ذرا مشکل الفاظ کے مانا لے لیتے ہیں زائروں سے مراد اے زیارت کرنے والوں پاس سے مراد یہاں لحاظ ہے خیال رکھنا ہے حوث سے مراد شوق یا لالچ اور ترس سے مراد یہاں ڈرنا ہے اب اس شیر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے زائروں یقیناً بڑی جگہ ایسی بارگاہ میں پہنچے ہو جہاں پہنچنے کے لیے زندگی بھر ترستے رہے جی تو یہ چاہ رہا ہے شوق تو یہ کہہ رہا ہے کہ روزے کی جالیوں سے چمٹ جایا جائے یہاں یہاں کے درو دیوار کو سینے سے لگا کر رویا جائے مگر دیوانگی کا اظہار یہاں مناسب نہیں کیونکہ یہ وہ دربار ہے جہاں با ادب رہنا ہے جہاں با ہوش رہنا ہے آنکھوں کو بے ادبی کرنے سے بھی بچانا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھنا کہ میں روزے کی جانیوں کو ہاتھ لگاؤں اللہ ونی وہ ادب گا جو عرض سے بھی نازک تر ہے یہ وہ دربار ہے جہاں کے آداب قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اپنی آوازوں کو پست کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں اس طرح حاضری دینی ہے کہ جیسے اگر نبی پاک علیہ اصلاۃ السلام کی حیاتِ طیبہ میں حاضری کا موقع ملتا تو ہمارا عالم کیا ہوتا وہی وہ تصور جمانہ ہے کیونکہ نبی پاک علیہ اسرات السلام اپنے روزہ انور میں ظاہری حیات میں موجود ہیں اور ہمارے دلوں پر گزرنے والے حالات پر بھی باخبر ہیں تو ای اپنے پاس ادب رکھنا اور آنکھیں تو بہت کچھ چاہ رہی ہیں مگر اپنے آپ کو قابو میں بھی رکھنا ان کو بے شک یہ ترستی رہے یہ ترسنا اچھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ہو جائے میرے پیچھے اسلامی بھائی کو اور دے گا امامش کو محمد آلہ حضرت سمجھاتے ہیں نا پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے تو ہمیں دل بہت کچھ چاہتا ہے لیکن ادب کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر پھر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل آلہ حضرت زائرین کو بہت سارے اشار میں سمجھاتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے تو یہاں تو وہ جگہ ہے جہاں سر بچھا لیا جائے آنکھیں بچھا لی جائے وہ بڑی سعادت ہے تو کیسے پاؤں رکھیں اور کیسے وہاں پر کوئی ایسا کام کر جائیں جو اس دربار کے منافی ہو آداب کے منافی ہو تو زائرین کو ادب کا درس دیا جا رہا ہے اور یقیناً وہاں جس قدر ادب کر لے وہ بھی کم ہے کیونکہ ہمیں وہ اداب آتے ہی نہیں جو دربار رسالت میں بجا لائے جائیں یہ تو ان کی بہربانی ہے کہ ہم گناہ گاروں کو بلا لیا جاتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو با ادب حاضری نصیب فرمائے بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے اسی تصور میں ذرا اس میسج کو اعلیٰ حضرت کے اس پیغام کو اور اس تربیت کو سنیے کہ وہ زائرین کی کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ زائروں پاسے ادب رکھو ہبس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو the idol آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کوتر جان دو آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کوتر جان دو اب نبی پاک علیہ و سلام کی بارگاہ میں التجا کا کیا شاندار انداز ہے سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی بوندیاں لکا رحمت کی برس جانے دو کچھ مشکل الفاظ کے مانا سمجھتے ہیں سوکھنا سے مراد یہاں خشک ہونا ہے امید غربا یعنی غریبوں کی تمنا اور آرزو اچھا بوندیاں ایک قطرہ یہاں سے مراد ہے کہ ایک کترا اور لکہ کہتے بادل کے ٹکڑے کیا شاندار اللہ حضرت نے عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے گناگار امتی جو بےچارے غریب ہیں ان کی امید کی کھیتی سوکھی جا رہی ہے آقا بڑی امیدیں باندھی ہوئی ہیں آپ کے در سے اپنی رحمت کے ابرے کرم سے چند بوندے گرا دیں تاکہ سوکھی کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں کیونکہ آپ کی دریائے رحمت کی چند بوندے ہی کافی ہیں تیرے صدقے کے مجھے ایک بود بھی بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا ایک اور کلام میں آلہ حضرت طبیع پاک کے اسی ابرے کرم کی چند بوند بانگنے کے کی کیا پیارے انداز میں اتجا کرتے ہیں نا انفی آتشو بس خا کا اتم اے گیسوے پاک اے ابرے کرم بر برسن جھم برسنہ جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا کیونکہ نبی پاک کی نگاہ رحمت ہو جائے دریائے رحمت کے اس ابرے کرم سے کچھ بوندے مل جائیں تو ہماری امیدوں کی جو کھیتی ہے امیجینیشن دیکھیں تخیل رضا دیکھے کہ کھیت جب سوکھ جائے اسے بارش کی تمنا ہوتی ہے تو آقا امید کی کھیتیاں سوختی جا رہی ہے اب اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی زندگی بھر مدینے کی یاد میں ترس رہا ہے حاضری مدینہ کے لیے تڑپ رہا ہے آکا امیدیں تو باندھی ہیں اب امید کی کھیت جو ہے وہ سوکھنے لگی ہے آکا ابر کرم سے چند برسا دیں کوئی حاضری مدینہ کا مجدہ عطا کر دیجئے تاکہ یہ کھیتی بھی ہری بھری ہو جائے کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی اپنی التجائے پوری کرنے کی نیت کے ساتھ اکال سرت اسلام کی بارگاہ میں اختغاثہ پیش کرنے کی نیت کے ساتھ اس شعر کو سنے انشاءاللہ بہت سرور آئے گا امامش کو محبت لکھتے ہیں سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی بوندیاں لکائے رحمت کی برس جانے دو جاتی۔ اب اگلے شیر میں آلہ حضرت نے کیا کمال کا انداز اپنایا ہے پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیریں نغما کم کانوں میں رس جانے دو سبحان اللہ سبحان اللہ کمال کی بات کی ہے پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے پلٹنا پلٹی آتی سے پلٹنا اس سے مراد پھرنا ہے وجد سے مراد خوشی ہے شوق ہے جانے شیری یعنی میٹھی جان نغمہ سے مراد یہاں سریلی آواز ہے کون سا نغمہ کم کمبھ سے مراد کھڑا ہو جا اب یہ نغمہ کم کیا ہے سرحانت امام عشق کو محبت دکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری روح جو ہے وہ گناوں کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو کر بالکل مردہ ہو چکی ہے آقا اگر اس کے کانوں میں بھی ازن اللہ اے مردے اللہ کے حکم سے اٹھ جا اس کا وہ نغمائے حیات جا فضا جو ہے اپنی آواز سے عطا فرما دے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میری اس مردہ روح میں کیسے جان پڑ جاتی ہے کس طرح مشد میں آ کر اپنا کام شروع کر دیتی ہے کس طرح میری روز زندہ ہو کر پھر دینی دین متی کی خدمت کرتی ہے آپ کے عشق میں جھومتی ہے یعنی یہ وہ خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلط والسلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ کم بے اذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تو ہمارے آکا تو عیسیٰ علیہ سلاط والسلام کے بھی آقا ہے نا اور آقا علیہ سلاط کی بارگاہ میں دلے مردہ کو زندہ کرنے کے لیے ایک التجا بڑے پیارے انداز میں آلہ دیتے ہیں کور کلام بھی کینا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تو آقا یہ جو یہ جو بالکل میں پز مردہ ہو گیا ہوں گناہوں کی وجہ سے بالکل ڈیڈ ہو گیا ہوں آقا آپ کا ایک خوبصورت جملہ آپ کا یہ یہ کلام آپ ایک بار کہہ دیجئے نا اپنی زبان سے آپ نے جو فرمایا وہ ہو گیا آپ نے جس کے بارے میں جو فرمایا وہ ہو گیا آپ ایک بار اس مردہ دل کو بھی کم کہہ دیجیے کھڑا کر دیجیے اور یہ نغمہ سنا دیجیے پھر آپ کی نگاہ کرم ہوگی تو انشاءاللہ یہ مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا کمال ہے اعلیٰ حضرت کا الفاظ کا کتنا خوبصورت چناؤ ہے الفاظ کا کتنا خوبصورت چناؤ ہے نغمہ کم کو کیا خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے یہ کلام رضا کی خاص بات ہے امام اس کو محبت لکھتے ہیں پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیریں نغمائے کم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو پل آتی ہے ابھی ذرا میٹے مجھے اسلامی بھائیو بدیرے کا سفر ہے امام اہل سنت کیا خوبصورت انداز میں سفر مدینہ سے پلٹنے والوں کو اور سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں میرے کافلہ سے گویا قافلے والوں سے اس طرح کچھ ارشاد فرما رہے ہیں ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو گٹھیاں تو شائے امید کی کس جانے دو اب ذرا غور کیجیے گچڑیاں کسی ہی جاتی ہیں سامان پیک کیا جاتا ہے سفر کے لیے مگر کون سی گچڑیاں امید کے سامان کی گچڑیاں مطلب الفاظ کیا کیا خوبصورت چناؤ امام اس کو محبت کرتے ہیں اب ذرا اس کے مشکل الفاظ کا معنی سمجھ لیتے ہیں پہلے تو شاید امید سے مراد امید کا زیادہ راہ کس جانا یعنی مضبوط کر کے باندھنا حال حضرت امام علیہ سنت گویا اپنے قافلے والوں سے مدینے جانے والوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مدینہ شریف کی طرف جانے والے قافلے اور ان سے مخاطب ہو کر گویا فرما رہے ہیں کہ اے مدینے کو جانے والے قافلے تھوڑی دیر رک جائیے ہمیں بھی اپنی امیدوں کا زیادہ راہ باندھ کر اپنے ساتھ دیارے محبوب لے چلیں بہت سارے اشعار میں شاعروں نے اس طرح مدینے جانے والے قافلوں سے بات کی ہے میرے شیخ طریقہ میرے سنت نے اپنے کلام میں لکھا نا مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا سو تیبا جانے والو مجھے چھوڑ کرنا جانا میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ کیا شاندار شیر اعلیٰ حضرت کا یقیناً آج بھی جب ہر مین طیبہ اور بالخصوص مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے جب اس شقان رسول کا کافلہ جاتا ہے تو کئی آشقان رسول کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں گویا وہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی چلتے ہیں ذرا کافلے والو ٹھہرو ہم بھی چلتے ہیں ذرا کافلے والو ٹھہرو کٹڑیاں تو شئے امید کی کس جانے دو ہم بھی چلتے دل پر ہم سفیروں ہمیں پھر سوئے کفس جانے دو کچھ مشکل الفاظ ہیں پہلے وہ سمجھ لیجیے کہ بیج سے مراد دیکھنا ہے اور کرتی ہے یعنی ڈھاتی ہے اور مشکل کر دیتی ہے گویا دل پر قیامت دھانے سے یہاں مراد ہے اور قیامت سے مراد یہاں مصیبت ہے ہم سفیر ہم آواز سوئے کفس یعنی جال کی طرف قید کی طرف اب یہ اتنے مشکل الفاظ کے ساتھ امام علیہ سنت نے کیا ہمیں بتانے کی سکھانے کی کوشش کی ہے کہ آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ پھول کو دیکھتا ہوں تو ایک بار پھر یادے محبوب آ جاتی ہے دل پر ایک قیامت سی گزر جاتی ہے دیدے گل جو ہے گل کے دیدار سے لوگوں کو فریشنیس ملتی ہے تازگی ملتی ہے خوشی ملتی ہے مگر دو سرکار علی و سلام کی یاد میں اور ان کے بدینے کی یاد میں ان کے دربار کی یاد میں جب سمجھنا وہاں کی یاد میں قید ہو جائے عشق میں گرفتار ہو جائے تو اب پھول دیکھ کر مزید محبوب کی یاد آتی ہے فرماتے ہیں جب میں پھول دیکھتا ہوں تو ایک دل پر قیامت سی گزر جاتی ہے لہٰذا اے میرے ساتھیوں اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا مجھے اب پنجرے اور جال ہی کی طرف لے چلو کیونکہ میں اب شکاری سے کچھ ایسا مانوس ہو گیا ہوں کہ اب رہائی جو ہے یعنی محبوب سے جدائی جو ہے تو مجھے موت نظر آتی ہے اہل فرماتے ہیں نا خوب ہے قید و غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں یعنی ہم نبی پاک کے عشق کے جو قیدی بن گئے نا وہ بغیر اس, کے اس قید میں وہ مزہ ہے جو رہائی میں مزہ نہیں ہے اللہ غنی یہ بڑی عشق والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ اب جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں یہ درد مل جائے تو دوا نہیں چاہیے یہ قید مل جائے تو پھر رہائی نہیں چاہیے اور محبوب سے عشق ایسا ہو جائے کہ پھول دیکھ کر بھی محبوب کی یاد آ جائے ایک اور جگہ شاید لکھتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتے تیبہ کے خار پھرتے ہیں کیونکہ جب بندہ فنا پھر رسول کے برتبے پر فائز ہو تو ہر خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد محبوب کی یاد مزید تڑپاتی ہے یہ بڑی عشق بھری بات ہے اللہ کرے سمجھ بھی آئے اور اس کی چاشنی بھی رسیب ہو کیا خوبصورت بات لکھی دیدے گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر دیدے گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر ہم سفیروں ہمیں پھر سوئے کفس جانے دو دیدے گل امام عشق کو محبت آلہ حضرت کس قدر وارفتگی کے ساتھ ناتے رسول لکھا کرتے ہیں ذرا سنیے شیر آتش دل بھی تو بھڑکاؤ ادب دان نالو کون کہتا ہے کہ تم زبتے نفس جانے دو اب اس سے کیا مراد ہے مشکل الفاظ ہیں اب اس سے ذرا پہلے سمجھ لیں آتش سے مراد آتش سے مراد آگ ہے بھڑکاؤ یعنی مزید تیز کر دو ادب دان ادب دان سے یہاں مراد ہے ادب جاننے والا یعنی جو ادب کو سمجھتا ہے نالوں سے مراد یہ نالا کی جمع ہے اور یہ وہ نالا ہے واویلا کرنا فریاد کرنا التجائے کرنا یہ وہ نالا اور اس کی جمع نالوں ہے اچھا زبط سے, مراد کابو اور نفس، نفس سے مراد یہاں سانس ہے روح جان کو کہا جاتا یعنی ادا امام بڑی گہری بات ہے امام علیہ فرماتے ہیں یعنی کچھ اس طرح فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ راتو السلام کی بارگاہ میں ہجر و فراق میں اے آہوزاری کرنے والوں سرکار کی یاد میں آنسو بہانے والوں ٹھیک ہے آنکھوں سے آنسو بہانے چاہیے ضرور بہائیں اور آنکھوں سے یہ جو ہے وہ عشق کا تار بدھا رہنا چاہیے لیکن صرف آنکھوں سے آنسو بہنے ہی پر اکتفا نہیں کرے یہ بے شک بڑی بابرکت بات ہے کہ تمہاری آنکھیں نبی پاک علی اسلام کے ہجر میں رو رہی ہیں مگر ذرا دل کی طرف بھی تو آؤنا اور دل میں ایسی آتش شوق بھڑک جائے کہ دل جو ہے وہ گویا جل کر کباب ہو جائے نبی یہ پاک اسلاف اسلام پر فنا ہو جائے کہ پیارے آکا پر جو چیز قربان ہو وہ حیات جاویدہ پا لیتی ہے صرف آنکھوں سے کام نہ لو بلکہ دل کی طرف بھی توجہ کریں اور دل اکاش اس کے رسول میں ایسی آتش اس میں لگ جائے ایسی آگ لگ جائے کہ پیارے آقا کے عشق میں وہ جل کر فنا ہو جائے دنیا میں کوئی سکون مانگتا ہے کوئی راحت مانگتا ہے کوئی ایش مانگتا ہے یہ کیسا سرکار کا عشق ہے کہ سرکار کے عشق میں اپنے آپ کو گویا فنا کرنا چاہتا ہے آنکھیں بھی فنا ہو جائیں دل بھی فنا ہو جائے سرکار کے عشق میں اور تڑپ بڑھ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اعلی حضرت کی کیا بات ہے اور عشق کے کس قدر مرتبے پر موجود ہیں کہیں لکھتے ہیں نا جان ہے عشق کے مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں سرکار کے عشق میں جلنے کی سرکار کے عشق میں فنا ہونے کی تمنا بہت سارے انداز میں آلہ کی ایک اور جگہ اعلی اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے یہ یہ الفاظ اور یہ انداز امام اہل سنت ہی کے کلام میں ملتا ہے کہیں لکھتے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے کباب میں ہے کیا دل کا بھی کوئی کباب بنتا ہے مگر اعلی حضرت جانتے ہیں کہ دل اگر سرکار کے عشق میں جل جائے تو اس سے ملتا کیا اور سمجھایا بھی اللہ کرے وہ آگ ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اسی آگ کے لگنے کی تمنا اس شیر میں بھی بڑے نرالے انداز میں کی گئی ہے ہم اس کو محبت لکھتے ہیں آتش دل بھی تو بھڑکاؤ ادب دان آلو کون کہتا ہے کہ تم جب تے نفس جانے دو آتی دل بھی تو اب وقت ہوا ہے اتنے کلام کا جی ہاں امام عشق کو محبت اعلیٰ حضرت کے خوبصورت کلام کے خوبصورت مکتے کا حضرت لکھتے ہیں اے رضا آل کٹے جرم کے ساتھ دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو اللہ اللہ ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھتے ہیں یہاں حضرت فرماتے ہیں آہ یعنی برائے افسوس استعمال ہوتا ہے سہل یعنی آسان حضرت امام علیہ سنت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں جرم سے مراد یا قصور اور گنا ہے مکتے میں آلہ حضرت ان کے بھی فرما رہے ہیں اور گویا ہماری تربیت بھی فرما رہے ہیں فرماتے کی جان حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا ساری عمر تھی نے نافرمانیوں گناہوں اور جرائم میں آسانی کے ساتھ گزار دی اور باتیں اس کو ملنے کی کرتا ہے جو ممبائے رشد و ہدایت ہیں کم کم چند گھڑیوں کی عبادت بھی تو کر لی ہوتی تاکہ قیامت کے دن نبی یہ پاک اسلام کی بارگاہ میں کچھ منہ دکھانے والا ہو جاتا اللہ اللہ اللہ غور کیجیے کیا شاندار انداز ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا آجزی کرنے کا اور اپنی اپنی زندگی کی خطاؤں کو یاد کرنے کا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے کئی مقامات پر آقا علیہ اسلام کی بارگاہ میں کچھ اسی طرح تو انتظار کی ہیں کہیں لکھتے ہیں اور یہ سب ہماری تربیت کے لیے ہے فرماتے ہیں تیری رحمتوں سے کم ہیں میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے کہیں لکھتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب نہیں یعنی میٹھے اسلامی بھائیو اس قدر عبادتوں اس قدر ریاضتوں اس کے رسول کے اس مرتبے پر موجود رہ کے اعلی حضرت تو یہ انکساری کریں کہ اے رضا اتنے گنا کر کے آسانی کے ساتھ یہ زندگی گزار دی کچھ عبادت تو کر لیتے تاکہ بارگاہ دکھانے جیسا ہوتا کاش اس شعر کو سننے کے بعد اس مقتے کو سننے کے بعد ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے آئیے اس نیت کے ساتھ اس شعر کو سنے کہ مکتا اعلیٰ حضرت کی برکت سے ہم گناہوں سے توبہ کرنے والے بھی بنیں اور اپنے گناہوں پر شرمندگی بھی حاصل ہو اعلی حضرت لکھتے ہیں اے رضا آہ کے یوں سہل کٹیں جرب کے سال دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو اے رضا بات ہے معامیش کو محبت اعلیٰ حضرت کی کتنی جہتوں میں ہماری تربیت فرماتے ہیں اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوارو تجلیات کی بارش برسا مدری چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا اور ان کی خوشبو کو لے کر حاضر ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم